اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفخیہ ونفخی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نہائیت رحم والا ہے علف لام را کتاب نحکمت آیاتوہ سما فصیلت ملد حکیم خبیر یہ کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی پھر انہیں کھول کر بیان کیا گیا ایک کمال حکمت والے کی طرف سے جو خوب خبر رکھنے والا ہے اللہ, تعبدو اللہ اننی لکم نظیر نذیر و بشیر کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یقینا میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں وَاَنِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّتُوبُ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَحَ اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو رجوع کرو وہ تمہیں اچھا فائدہ دے گا اچھا سامان دے گا ایک مقررہ مدت تک اور ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا کرے گا آخر سے غافل ہو تو دنیا ہے متا غرور دھوکے کا سامان تو اسلام کے مطابق اگر ہو تو پھر دنیا متعن حسانہ اچھا متا ہے وقت تک. موت تک. اور اگر تم پھر گئے فعین آزاد یومن کبیر تو میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اللہ, اللہ کی صرف تمہارا لوٹنا ہے وہ اللہ الشین قدیر اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے خبردار یقیناً وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپے رہیں اللہ یس تک شونا سیابا ہوں خبردار جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں تو وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں انا ہو علی سدور یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے من داب فی الارض اللہ اور زمین میں کوئی چلنے والا جانور نہیں مگر اللہ ہی پر اس کا رزق ہے وہ یہ الگ مستقرہ وہ اور اللہ تعالی اس کی جائے قرار کو ٹھہرنے کی جگہ کو جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی فی کتابی مبین سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے وہ ودی خلق اسلم جس نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ احسن <تصفيق> تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے انسونا مؤت <الْمَوْت> اور اگر آپ کہیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے ہو لا یقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین تو یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہیں گے یہ تو واضح جادو ہے و لئن اخرنا عنھم العذاب الی امۃ معدوده اور اگر ہم ایک مقرر وقت تک تھوڑے سے وقت تک ان کا عذاب مؤخر کر دیں لا یقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے ما یحبسوه کس چیز نے اسے روکا ہے اللہ خبردار یوم اتیم لسروفن انہوں جس دن وہ ان پر آئے گا تو وہ ان سے ہٹایا گیا نہیں ہوگا وہ ہاں کبھی ہی ماں کا نبی تہذی اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی یعنی عذاب کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے تو عذاب ہی ان کو پھر گھیر لے گا عذاب کے اندر یہ مبتلا ہو جائے گا ولانسان کفور اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں پھر ہم اس سے بہت زیادہ نا اور نہایت نہ شکرا ہو جاتا ہے ولان ادکنا نہن فخ اور اگر ہم اس کو تکلیف کے بعد نعمت چکھائیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے سب تکلیفیں دور ہو گئیں اور پھر وہ یقیناً بہت خوش ہونے والا اور بہت فخر کرنے والا ہوتا ہے اللہ دینا صبر فرتم اجرن کبیر مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور صالح اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے فلاں اللہ کا آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں جو آپ کی طرف کی گئی کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا آپ تو صرف اور صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان اور کار ساز ہے ام یقورا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے کل کہہ دیجیے من من دون اللہ ان كنتم کہ, دیجئے کہ اس جیسی گھڑی ہوئی دس صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو طاقت رکھتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ یقیناً صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے تو کیا تم حکم ماننے والے ہو منکانہ جو کوئی دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور وہ اس میں کمی نہیں کیے جائیں گے فی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں وہ ابھی تو اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ سب حگت ہو جائے گا بے کار ہے وہ باقی اور جو وہ عمل کرتے ہیں وہ سب باطل ہے افامن کا نا بھئی نہ ہی تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے دلیل سے مراد فطرت اسلام وہ یتلوہ شاہد منہ اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہے یعنی رسول فطرت اسلام پر ہے بندہ اور رسول اس کی تائید بھی کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے وَمِن قَبْلِهِ ہی کتاب موسا امام و اور اس سے پیچھے اس سے پہلے موسا کی کتاب امام اور رحمت ہے پم بھی, <تصفيق> <تصفيق> بھی یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں پم يَكْفُرْ بِهِ اور جو اس کا کفر کرے مین گروہوں میں سے فن نارد ہو تو آگ ہی اس کا ٹکانا ہے خلا تقفی مری یا تو آپ اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو جائیں ان یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے ولاکن لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے افطلا کا ریبا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اولا رب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے وَيَقُولُ هَا الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى <رَبِّهِم> اور جو گواہی یعنی فرشتے اور خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر اللہ دینا جا جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑا پن تلاش کرتے ہیں وہ کافر اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں فی الارض یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں وما لهم من دون اللہ من اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں یو راف الحمد ان کے لیے اداب دگنا کیا جائے گا ماں سیرون یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی یہ دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے دیکھا کرتے تھے اولا کلین خسیرا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں جانوں کو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وب اللہ کانو یفتار اور جو یہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا لا جا ما اللہ فی الآخرات ضروری ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں ان د اللہ امن و امیرحتی و اخبت یقیر <رَبِّهِم> وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کی اور اپنے رب کی طرف جھکے رہے اصحاب الجنہ یہ لوگ جنت والے ہیں ہم خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں متر الفریق و سمیانی افلا دونوں گروہ کی متھال جس طرح کے اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور برا ہے حلستانی مسئلہ کہ یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہیں افلا فض کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ولاق ارسل ہی کو کی کی میں تمہارے لیے واضح درانے والا ہوں اللہ تحبد علیم کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تو کافروں میں کے سرداروں نے کہا کافر سرداروں نے کہا اس کی قوم میں سے ہم تو تجھے اپنے جیسا ایک بشر ہی دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو ہم میں سے گٹیا ہیں ظاہری رائے کے مطابق یا موٹی سمجھ والے ہیں تیری پیروی کرنے والے عام رائے عام کے مطابق وہ گھٹیا لوگ ہیں یا پھر تیری پیروی کرنے والے ہم میں سے گٹیا لوگ ہیں اور موٹی سمجھ والے ہیں وہ مانا من فگلن اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم بل ندم نالے بین بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں قومی ان کہا اے میری قوم ار تم خبر دو ان کنتو الا بربی کی اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں رحمت اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا کی ہے فوری کم وہ تم پر مخفی رکھی گئی ہے پوشیدہ ہو گئی ہے کیا ہم وہ لازم کر دیں تم کو وہ ان تم لہا کار ہوں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو بیا کو ملا اسلحم اور اے میری قوم میں تم سے اس پر مال کا سوال نہیں کرتا ان اجریہ میرا اجر صرف اللہ ہی پر ہے وما انا اللہ دینا آمانو اور میں ان لوگوں کو دور ہٹانے والا تھدکارنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے ان کو ربی ہقینا وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں ولا کن اور آپ لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو جہالت برتتے ہیں و یا قوم من ينصروني من الله ان اور اے میری قوم میری اللہ سے مدد کون کرے گا اگر میں نے ان کو پکارا افلا تذکارون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ولا اقول لكم عندي خزائن الله اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغيب اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں ولا اقول انی ملک اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ اور نہ ہی میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں لَنْ يَعْتِيَهُمُ اللہ خَيْرًا کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہ دے گا اللہ اعلم بما فی انفوسهم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اس کو بخبی جانتا ہے اِنِّي اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِين میں اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا کالو یانو من سعودی انہوں نے کہا تو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے اور بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے تو ہمارے پاس وہ کچھ لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے ان کم تمین سعودی اگر تو سچوں میں سے ہے کالا انائے کمبی وما ان و انتم تم کہا کہ یقیناً تمہارے پاس اس کو صرف اللہ ہی لے کے آئے گا اگر اس نے چاہا اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو ولاق انتم ان کان اللہ کم اگر اللہ تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میری نصیحت کرنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اگر میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ بھی کروں رب ولی ترجعون وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے جی, اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو اس کا جرم مجھ پر ہے me, تو میرا جرم مجھ پر ہے وہ انا بری تجرمون اور جو تم جرم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں من قومی کامن اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ یقیناً حقیقت یہ ہے کہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہی لوگ جو کے ایمان لا چکے فلا تب بما اس بیما تو آپ غم نہ کھائیں اس کے بارے میں جو یہ کرتے ہیں بس نہ فل کا اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے وہی کے مطابق کشتی تیار کیجئے ولا تو خواتین فلین ضالان اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کیجئے ان مغرقون یقینا یہ غرق ہونے والے ہیں غرق کیے جانے والے ہیں وہ یسنا الفل کا اور وہ کشتی بناتا تھا بنا رہا تھا وک اللہ مرہ علیہ ملا من قومی ہی اور جب اس کے پاس کی قوم میں سے کوئی سردار گزرتے سقیر امین ہو تو وہ اس سے مذاق کرتے کالا تو فرماتے ان تسکارو منافا انسکاروں کم کما تسخارون اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے اے ہو فسوف علما ہی آداب مقیم تو تم جان لو گے کون ہے جس پر ایسا عذاب اترتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر دائمی عذاب قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے حتیٰ اذا جا عمرنا وفارت تن نور حتیٰ کہ دب ہمارا حکم آ گیا اور تن نور ابل پڑا قل نحمل فیہا من کل نزوجین اثنینی ہم نے کہا کہ اس میں سوار کر لے ہر چیز میں سے دو کسم نر اور مادہ و اہلاکا اور اپنے اہل عیال کو اللہ من سواق علیہ القول مگر جس پر پہلے بات ہو چکی ہے و ما آمنہ و من آ اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اللہ کلیل اور کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے وہ بسم اللہ ان اور کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام ہی کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا یقیناً میرا رب نہایت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ وَا یہ تجربہ میں فی موجن کل جیوال اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلتی تھی۔ وانادا نوح ابنہ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا وقنا فی معذلن اور وہ کنارے میں تھا یا بنیر کمعنا ولا تکم مع الکافرین اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور تو کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ پال صا جبلیما کہ میں ان قریب چڑھ جاؤں گا ایک ایسے پہاڑ پر جو مجھے پانی سے بچائے گا قال کے دن اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر جس پر اللہ نے رحم کیا وہراکین تو ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی تو وہ غرض کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض بلعی ماء اکی ویا سماؤ اقلی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت على الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین اور کہا گیا ازامین نگل لے اپنا پانی اور اے آسمان روک لے اور پانی ٹھہر گیا۔ وقضی الامر اور معاملہ تمام ہو چکا تمام کر دیا گیا اور وہ کشتی جودی پر ٹھہری جودی یہ پہاڑ کا نام ہے اور کہا گیا قومی ظالمین ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو و نادا نو ربہ <الرَّبَّة> اور نوہ نے اپنے رب کو پکارا فکال ربی ان نبنی کہا اے میرے رب یقین میرا بیٹا میرے اہل سے ہے وہ اندک الحق اور تیرا وعدہ سچا ہے وہ انتح کا مل حکمین اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قالا یا نوح انه ليس من اهلك فرمایا اے نوح یقینا وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے انه عمل غير صالح بیشک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں ہے <تصفح> <تصفح> انہو عمرن غیر و صالح. یقیناً یہ کام اچھا نہیں ایسا کام ہے جو اچھا نہیں یعنی بیٹے کے بارے میں جھگڑنا فلا ما لیسا علم. تو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں انی عائدوں کا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان کو نہ ملے کہ کہ تاہلوں میں سے ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے کالا ربودی کا مالی سلیب علم کہا اے میرے رب یقیناً میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ بات پوچھوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں وہ اللہ تو فر لی وہ ترحم اور اگر مجھ کو نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا اکما سرین تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا یا بیت مننا علیکا وعلا امم کہا گیا کا نو اتر جا سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتیں تج پر اور ان امتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں وہ اممن ستی الحمیہ مس منا اداب ال اور کئی جماعتیں جنہیں ہم ان قریب و سامان دیں گے اور پھر ہماری طرف سے انہیں دردناک کا دا پہنچے گا تل کا من امبا الغیبی ن علیک یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں ہم انہیں آپ کی طرف وہی کرتے ہیں ما کنت تعلم انت ولا کا من قبل ہادہ نہ اس سے پہلے تو انہیں جانتا تھا نہ تیری قوم فسبر بس صبر کر ان العاقبت للمتقین یقینا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے متقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے